مَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سُبْحَلَهُ <تصفيق> بِاللَّهِ پچھلی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے فاتحہ میں ہدایت پر چلنے کی دعا مانگنے کا حکم تھا سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ فہدگاروں کے لیے ہدایت ہے اب سورہ بقرہ کی یاد نمبر اکیس بائیس میں اور اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوا کے حصول کا طریقہ بیان فرمایا اللہ کہ تقوا حاصل کیسے ہوگا کیسے تقوے کو اپنایا جا سکتا ہے اللہ تبارک تعالی نے ارشا فرمایا یا یوحنس اے لوگو اور ربکم تم اپنے پالنے والے کی عبادت کرو یہ جو لفظ ربق اس میں نا اسم عجیب چاشنی ہے اور بھی لفظ یہاں آ سکتا تھا اور بھی رب تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف یہاں پہ لایا جا سکتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ رب کی اضافت فرمائی اپنے بندوں کی طرف کیونکہ بندہ سویا ہوا ہو سوتے ہوئے اٹھنا کون سا آسان کام ہوتا ہے بستر کو چھوڑنا سردیوں میں بستر کی گرمی مدد دیتی ہے تو سردیوں میں صبحوں کا وقت وہ بھی ٹھنڈا وہ لطف دیتا ہے اور اسی طرح کر کے دن کے وقت بندہ کام میں مصروف ہو کام کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے آنا اور دن میں پھر پانچ پانچ بار آنا کاروبار کو دکان کو ہر چیز کو چھوڑ دینا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں بتلے ہیں کسی بھی مذہب کے اندر اس طرح کر کے بار بار اپنے معبود کو یاد کرنے کا کہیں ہے ہی نہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہیں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اپنے حبیب کے غلاموں پر مالک عزہ اجل نے پانچ بار بلایا اپنی بارگاہ میں پھر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے چلے جاؤ تو پھر چپ ہو جاؤ میں کہ جب نماز تم پڑھ لو پھر کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہو جس حالت میں بھی ہو اور پھر بھی رب کو یاد کرتے رہو اللہ تو یہاں پر لفظ رب نے ہر طرح کی تنگی ہر طرح کی گھبراہٹ اور ہر طرح کی پریشانی دور کر دی کہ فرمایا کہ تم نے جس رب کی جس کی عبادت کرنی نے وہ تمہارا رب ہے وہ تمہارا پالنے والا ہے لمحہ بلمحہ تمہیں پالنے والا ہے ایک ایک لمحے پر تمہیں رزق عطا فرمانے والا ہے وہ بندہ کہے نا میں بیٹھا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کھا پی رہا یار اس مالک زمین پر تو بیٹھا ہے اس مالک کی ہوا تو لے رہا ہے ہے یا نہیں اس مالک کے آسمان کی چھاؤں میں بیٹھا ہے نا تو یہ لفظ رب جو ہے نا اس نے عجیب ہمت دی بندوں کو کہ جس رب کی جس خالق اور مالک کی عبادت کا تمہیں کہا جا رہا ہے نا وہ کوئی تمہیں کرایہ پر نہیں بلوانا چاہتا وہ تمہیں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ پر آ کر تم عبادت کر دو جیسے کرایہ پہ ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں غلام اپنے آ کے خدمت کر رہا ہے کرایہ والا جو ہے وہ اپنے جس نے اسے رکھا ہے اجرت پر اس کی خدمت کر رہا ہے جیسے کام پورا ہوا ختم تو میں یہ تو مرتے دم تک نہیں پورا ہوتا رب تبارک و رفت کا اتنا احسان ہے تم پر وہ شکر بھی کرتے رہو تب بھی پورا نہیں ہوتا شیخ مولا سے کسی نے پوچھا جی کیا حال ہے مالک کے نیم تھے کھا کھا کے دانت بھی ہم کو گھسنے والے ہو گئے ہیں لیکن شکر سے ہو پاتا کیا کریں شیخ شیرسادی رائے مولا نے بڑی عجیب بات فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے پر نا ایک سانس پر دو شکر واجب ہیں ماتے جو باہر گیا ہے نا اندر نہ آئے تب بھی بندہ مرتا ہے میں ایک سانس پر جو رب تجھے واجب ہے کہ ایک سانس پر رب تبارک و تعالیٰ نے دو حیاتیں دی ہیں تو وہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و ربکم میں کیا کائنات کے لوگوں تم اپنے رب کی اپنے پالنے والے کی عبادت کرو خالہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا یہاں پر رقت بارک و تال نے تین طرح کے دلائل بیان کیے اور یہ ذن میں رہے آگے یہ بیان کر کے خالہ کا کم ولدین قبل کم من کم الدہ یہ بیان کر کے رب تبارک وطالع نے تین طرح کے دلائل بیان کیے تین طرح کے دلال بیان کیے ایک دلائل نفسی ہے میں کہ تمہیں پیدا کیا اپنی ذات میں غور کر لو تمہارا وجود جو ہے نا وہ خود بخود نہیں دنیا میں آ گیا تم خود ہی دنیا میں موجود نہیں ہو گئے یہ رب تبارک وطالعہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں وجود بخشا ہے. کوئی بندہ صرف اس بات پر غور کرے نا یار بھی میں کیا تھا میری کوئی اوقات ہے خالق اور مالک نے مجھے پیدا کیا ہے بڑا کمال بندہ سامنے میرا سے لیا ہے یار بندہ یہ کبھی نہیں غور کرتا کہ مالک نے عظیم رب نے تجھے پیدا کیا ہے یہ کوئی تھوڑی بات ہے اور پھر رب بار کو بتا کسی اور نبی کی امت میں بھی تمہیں رکھ سکتا تھا اور کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جاتا لیکن خالق اور مالک نے احسان فرمایا کہ اپنے حبیب کا دامن بھی عطا فرمایا رب تبارک قوتار نے پہلے دلائل نفسیہ بیان کیے تو ربکم الدی خالق کم فرمایا پھر دلائل ارضی زمینی دلائل بیان کیے تو اللہ جال فراشا بیان کیا پھر فرمایا کہ رب بارک وطالع نے تین طرح کے یہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تین طرح کے دلائل کے ساتھ ساتھ رب تبارک وطالعہ نے یہ جو فرمایا حکم دیا کہ میری ہی عبادت کرو تم اپنے رب کی عبادت کرو اس پر رب تبارک بتا نے تین طرح کے احسان تمہارے سامنے رکھے کہ اس کے یہ احسانات ہیں تم پر اسی کی عبادت کرو تم یہ تم اس کی عبادت کر کے تم اس پر احسان نہیں کر رہے اس کا شکر واجب ہے تم پر تو جس بندے پر شکر واجب ہو کسی بادشاہ کا تو وہ بندہ شکر ادا کر لے اس کا تو بتائیں تو یہ اس مالک کا کرم نہیں ہے کہ اس نے اس کا شکر قبول کر لیا ہے اس کا کرنا تو نہیں بنتا ہے یہ نہیں تو یہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا دن میں پانچ بار آ کے رفت بار کو تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ تو مالک عظیم کرم ہے اس کا کہ اس کا شکر کرتے کرتے اور بھی مانگ لیتے ہیں نماز کے بعد کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو پہلے ابھی شکر ادا کر رہا تھا پچھلا اور آگے مزید بھی بکن کروا دی تو نے آگے مزید ہی مانگ لی تو نے نہیں کہا نا کبھی اس نے مزید اس کا فضل دیکھیں اگر کوئی آکر سامنے فرمائے کہ جب کوئی بندہ نہ کرے مالک ناراض ہو جاتا ہے جب نماز ہو نہ نماز ہو نماز کے بعد کوئی بندہ دعا نہ مانگے ایسے جا رہا ہو تو ربت ملائکہ کو فرما دیکھو تو صحیح یہ کون بندہ جو مجھ سے بے پرواہ ہو گیا <تصحیح> اس کو میری بار کی بھی ضرورت نہیں رہی کون ہے دیکھو تو صحیح اسے اندازہ لگائیں مالک تو وہ ہے یار رفتار کو شا فردا جی دیکھیں ذرا اللہ خالہ کا کم یہ خالہ کا کم کا جو لفظ ہے نا جی اس نے ملحدین خدا ہے ہی نہیں ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی ہے ان کا رد فرما دیا اچھا مثال کے طور پر بندہ یہیں سے پوچھے جو کہتے ہیں خود بخود ہو گئے انہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے وہ کہے جی بیس سال تیس سال پچاس سال جتنی بھی گئے گا انہوں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا انہوں نے مر جائیں گے ایسے چلتی جا رہی ہے خود بخود حادثے کے طور پر سارا کچھ سامنے آ رہا ہے عجیب حمک لوگ ہیں ربت مارے کوئی خالہ اب یہ یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے بلکہ واجب غور ہے. وہ یہ ربت بارک وطال نے پہلے زمینی دلائل اور سماوی دلائل سے بھی پہلے ربت بارک وطال نے انسان کے اندر جو دلائل موجود ہیں انہیں بیان فرمایا فقت آراف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا اس نے رب کو پہچان لیا یہ جو انسان ہے نا انسان اس کے اندر پورا جہان آباد ہے وہ الگ بات ہے اسے سمجھ نہیں سام رائے اللہ نے کر دی آپ پتا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو عرش ہے نا رب تبارک کو کا عرش کے جد تین سو ساٹھ فانوس لگے ہوئے ہیں اس کی روشنی کے لیے تین سو ساٹھ فنوس آپ یہ اندازہ کتنا بڑا ہے رب تالا کا جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے کسی گھر کا اندازہ لگانے کے لیے نا اس کے بلب کو دیکھا جاتا ہے جہاں بلب بھی تین دن بڑے بڑے لگے ہوں فانوس لگے ہوں تو ہر بندے کے ذہن میں آ گا بھائی گھر میں بہت بڑا ہوگا ہے یا نہیں اس گھر کے اندر تین مرلے کا کیلا فانوس ہی لگا ہوا ہو تو بتائیں گھر کتنا ہوگا چھوٹا سا ہوگا بڑا سارا گھر بڑا محل ہوگا تو فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے نا اس کے گرد تین سو ساٹھ فانوس لگے ہوئے ہیں ان تین سو ساٹھ فنوسوں میں سے صرف ایک فانوس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے فرمایا کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کے کونے میں پڑ رہے ہیں اتنا بڑا عرش ہے رب تالا کا اس کا ایک فنوس تین سو ساٹھ فنوس کتنے ہوں گے اس کے ایک کونے کے اندر پورا عرش اور بمائے فنوس کے پڑا رہے تو مومن بندے کو پتہ ہی نہیں چلے بہت وزن پڑا ہے یا نہیں پڑا اتنی ربت بارک وطال نے بندہ مومن کے دل کو یہ توجہ دیا ہوا تو بتائیں بھی انسان خود اپنے آپ میں غور کرے تو حیران رہ جائے بندہ رب تبارک بار نے اتنے سارے آج یہ اچھا حیرانگی کی بات ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں جی فلان ڈاکٹر نے یہ کہا ایک رگ ہوتی ہے ٹانگ میں وہ دل کی جو ہے بند ہو جاتے ہیں وہ نکال کے وہاں رکھ دیتے ہیں تو واہ واہ ڈاکٹر نے کمال کر دیا اور میں نے کہا پاگلو ڈاکٹر کے کمال کو سمجھ رہے ہو جس خالق نے رکھا ہے اس کو نہیں مانتے تم جس نے رکھا یار سارا نظام یار کیسے نظام انکار کرتے ہیں。ڈاکٹر کو یعنی کہ ٹیکنالوجی کو خدا مان لیا جس خدا تبارکار دیا ان سے بڑا بھی پاگل اخمت ہوگا کوئی ملا بتائیں اور یہ بھی ذہن میں رہے یہ جو انگریزوں کی تہذیب آج کھڑی ہے نا یہ ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کھڑی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے ان کی ٹیکنالوجی تباہ ہوگی ان کی ساری کی ساری تہذیب بھی تباہ و برباد ہو جائے گی دھرام سے نیچے گرے گی آج جو ہمارے لوگ ان کی تہذیب اپنا رہے ہیں نا ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے صرف یہی بات ہے ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ان کی تہذیب پہ دلدادہ ہو گئے یہ زلی لوگ رفتار کو بتا رہے کیا ارشاد فرما جی دیکھیں رب کم الدی خالہ کم کہ وہ عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا میں تم بھی ہمیشہ سے نہیں ہو تم واجب الوجود نہیں تم ممکن الوجود ہو کیونکہ تم سے پہلے بھی کوئی تھے وہ بھی پہلے معدوم تھے بعد میں وجود میں آئے پھر گئے پھر ختم یہی حال تمہارا ہونے والا ہے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی اگر کیا فرمایا الدین <تَتَّخُون> اور فما کہ تم اب تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا لال <تَتَّخُون> عبادت تم اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ بتائیں بھائی تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمینی دلائل کو بیان کیا اللہ جال فراشا میں وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا کیسا کرا میں سے نکلی زمین ساری نہ میں لاہور پھنسا ہوں تو کہاں پھنسا ہے کہا جی میں تو بہاری پھنسا ہوں انہوں نے کہا تو ادھر ہی پھنسا رہا ہے میں ادھر ہی پھنسا رہتا ہوں کوئی بندہ کہیں جا ہی نہیں سکتا کوئی بندہ کہیں آ ہی نہیں سکتا رب بار کوال نے زمین کو سخت ایسا بنایا کہ بندے کے پاؤں پھنستے نرم ایسا بنایا کہ کمزور سا بیج اس میں سے پودا نکل آتا ہے سبحان اللہ کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی اللہ اللہ یار اللہ اللہ ہاں اتنا بڑا احسان درد تمہارے گو نے فرمایا کمزور سا بیج ہوتا ہے یار بالکل پتلا سا پودا زمین کو پڑتے ہوئے باہر آ جاتا ہے سخت ایسی ہے کہ بندے کا پاؤں جاتا میں ہڈی ہے سارا کچھ مضبوط ہے وہ زمین میں نہیں جا رہا اور بالکل کمزور سب پودا وہ جناب زمین کو پھاڑتے ہوئے نکالتا ہے و تعالی نے بتا کہ وہ رب تمہارا تمہارے رزق کا کیسا انتظام کیا اس نے کیا فرمایا و تعالی نے بتا رہے اور آسمان کو تمہارے لیے کو چھت بنا دیا آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا اور مزید کی بات دیکھیں اور آسمان جو ہے اس کو رب تبارک و نے چھت بنایا آسمان سے بارش برسائی اور آسمان پر رب تبارک و نے سارے فنوس بنا دیے اور زمین کو رب تبارک وطالہ نے اور آسمان کو ملا کر کے رب تبارک وطال نے فرمایا کہ میں نے تم انسانوں کے لیے اسے پورا تمہارا گھر بنا دیا ہے نی زمین سارا سین ہو گیا فرش ہو گیا اور آسمان جو ہے اس کی چھت ہو گئی رب تبارک وطال نے انسانوں کے لیے جو لائٹنگ کا انتظام کیا ہے وہ جناب سورج چاند تارے سیارے ساری چیزیں ہو گئی ना हैं ना हैं ना کیسا گھر دیا خالق اور مالک نے ना ना ना ना رب, ना ना ना رب تبارک وطال نے ارشا فرمایا مزید اسما کے اسمان کی طرف سے جو ہم پر رب تبارک وتعالیٰ نے نماز ان کا ذکر فرمایا وانزل من السماء ما اور رب تبارک وتعالیٰ نے اسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا فاخرج به می الثمرات رزق لكم پھر آسمان سے جو پانی برسا اس پانی سے رب تبارک وتعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا رزق اگایا سبحان رزق سارے کے سارا تمہارے لیے زمین سے نکالا اب بتائیں مہمانی یہ نہیں ہوتی اور کیا ہوتی ہے اتنی بڑا اتنی بڑا سین دے دیا رب تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت دے دیا رب تعالیٰ نے نیلے رنگ والی اور اس میں اتنی لائٹنگ کا انتظام کر دیا اور کھانے پین کی اتنی نیمتے اگاہ کے دسترخان کے طور پر ان کے سامنے رکھ دی رب تعالیٰ نے فہم وہ خالق اور مالک وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو اے؟ اے؟ اس کی عبادت کرو اللہ اکبر, اکبر للہ اندادا فما کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے مقابلے میں کسے لے کے آتے ہو اے اب یہاں سے سب کا رد ہو گیا جتنے مشرقین ہیں یہودیوں نے ہیں یہودوں نے عیسا ایسا, ایسا و خدا مانا عیسائیوں نے حضرت عزر علیہ السلام یہودیوں نے حضرت علیہ السلام کو خدا مانا عیسائیوں نے حضرت سعید اللہ علیہ السلام کو خدا مانا اور جناب یہ جو مکے کے کافر تھے مشرق تھے انہوں نے بھی سارے وہ بزرگوں کی جو مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں ان کو خدا مانا ہوا تھا اور نوزب اللہ کعبہ مشرفہ کے اندر حضرت ابرا علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کے ان کی مجسمے بنا کے ان کی عبادت کر رہے تھے اور آپ ان ہندوؤں کو دیکھ رہے ہیں ان کے جو اپنے مذہب کے مطابق وہ بھی گاؤں کے پینے والے تھے ان کو جو بزرگ تھے انہوں نے ان کی آج مورتیاں رکھ کے اپنے مندروں کے اندر ان کی پوجہ کر رہے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں رب تعالی نے کیا ہے رشاہ فلا اب آپ ذرا بتائیں جی یہ ساری کہنا جو بنائی ہے رب تعالی نے رب تعالی نے یہ تین چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ تمہاری تخلیق زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق پھر آسمان کے اندر سورج چاند تاروں کی تخلیق پھر آسمان سے بارش کے نزول اور زمین کے اندر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نکالنا میں یہ تین کام سوائے خدا کے کو کر سکتا ہے نہیں نہ کر سکتا تو ربت علم فلاں جا اندازہ تو پھر تم کسی رب تمہارے کو تعالیٰ کا شریک میں لاتے پھرتے ہو بوا, بوا, بوا. رب رفتال کے مقابلے میں لاتے پھرتے ہو میں جس نے یہ تین کام کیے بڑے کام عبادت کا مستحق بھی وہی ہے <تصفح> عبادت بھی اللہ تم جانتے ہو اب بتائیں یار کوئی <تصفح> بھی بندہ غور نہیں کرتا کہ اب آپ جتنے بھی لوگ انسان دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مجھے بت نے پیدا کیا ہے یہ نظریہ کسی کے نہیں کوئی نہ کہتا ان میں سے کسی کا نظریہ ہے کہ مجھے صحم نے پیدا کیا ہے یہ حضرت علیہ السلام نے مجھے پیدا کیا ہے خالق تو اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں نا تو بتائیں پھر انہیں ٹھوکر کہاں لگی کیسے ہو گئے انہوں نے عبادت کے لائق کسی اور کو سمجھ لیا انہوں نے الوہیت مستحق کسی اور کو سمجھ لیا پھر نظر و نظرونیاد انہوں نے جناب بتوں کی چڑھانے شروع کر دی نظریاد پھر لوگوں کی چڑھانی شروع کر دی انہوں نے گوتال میں پتہ ہے جب تمہیں رب نے پیدا کیا تمہارے بڑوں کو, اگلوں کو رب نے پیدا کیا انہیں بھی موت دی تمہیں بھی دی تمہاری جگہ اور گوتال نے پیدا کیا جی اور زمین کے اندر جو پتھر ہیں وہ خدا بن گئے یہ کیسے ہو گیا زمین کو رب نے پیدا کیا پتھر کو خدا نے پیدا کیا اسی کے مخلوق خالق کیسے ہو گئی اسی کی مخلوق عبادت کے لائق کیسے ہو گئی اسی کی مخلوق معبود کیسے ہو گئی بہت بتائیں ایسا بندہ جو شرک میں مبتلا ہے کائناتی میں اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تھا